عمرت الہدیبیہ یکم زلقادہ چھ ہجری حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جو اسی نام سے مشہور ہے یہ گاؤں مکہ معظمہ سے نو میل کے فاصلے پر ہے یوم دوشمبا یکم ذی الحرام چھے ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکس عمرہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد فرمایا تقریباً پندرہ سو مہاجرین اور انصار آپ کے ہمراہ تھے ذوالحلیفہ پہنچ کر حدی کے قلادہ ڈالا اور اشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا اور بسر بن سفیان کو جاسوس بنا کر قریش کی خبر معلوم کرنے کے لیے آگے روانہ فرمایا چونکہ ارادہ جنگ کا نہ تھا اس لیے کسی قسم کا سامان حرب اور صلاح جنگ ساتھ نہیں لیا صرف اتنے ہتھیار ساتھ رکھے جتنا کہ مسافر کو ضروری اور لازمی ہے اور وہ بھی نیام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر اشتاط پر پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر آپ کو یہ اطلاع دی کہ قریش نے آپ کی خبر پاتے ہی لشکر جمع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تل گئے ہیں اور یہ عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ خالد بن ولید بطور مقدمۃ الجیش کے دو سو سواروں کو لے کر مقام غمیم میں پہنچ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پاتے ہی وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے نکل کر مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے اس مقام سے جب آپ نے اپنی اونٹنی کو مکہ کی طرف موڑنا چاہا تو وہ اونٹنی بیٹھ گئی لوگوں نے اونٹنی کو اٹھانے کے لیے حل حل کہا ہر چند کے اونٹنی کو اٹھانا چاہا مگر اونٹنی اپنی جگہ سے نہ اٹھی لوگوں نے کہا خلاط علقصوہ خلات علقصوہ یعنی یہ اونٹنی تو بیٹھ گئی آپ نے فرمایا یہ اس کی عادت نہیں اس کو اللہ عزوجل نے روکا ہے اور بعد ازاں یہ فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قریش مجھ سے جس ایسے امر کی درخواست کریں گے کہ جس میں شاہر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو میں ضرور اس کو منظور کروں گا یہ کہہ کر اونٹنی کو چابک دیا فورن اٹھ کھڑی ہوئی وہاں سے ہٹ کر آپ نے ہدیبیا پر آ کر قیام فرمایا گرمی کا موسم تھا پیاس کی شدت اور پانی کی قلت تھی گڈھے میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ کھینچ لیا گیا صحابہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں رہا آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیا کہ اس گڈھے میں گاڑ دیا جائے اسی وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیراش بن امیہ خزائی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں جنگ کے لیے نہیں آئے اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر ڈالیں مگر آپس ہی میں بعض لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر بچا دیا حضرت خراش اپنی جان بچا کر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پیام دے کر اہل مکہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ فرمایا حضرت عمر نے معذرت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ مجھ سے کس قدر برہم ہیں اور کس درجہ میرے دشمن ہیں مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی شخص نہیں جو مجھے بجا سکے اگر آپ حضرت عثمان کو بھیجیں جن کی مکہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو بلا کر یہ حکم دیا کہ ابو سفیان اور رؤساء مکہ کو ہمارا پیام پہنچا دو اور جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان و اظہار نہیں کر سکے ان کو یہ بشارت سنا دو کہ گھبرائیں نہیں عنقریب اللہ تعالی فتح نصیب فرمائے گا اور اپنے دین کو ظاہر اور غالب کرے گا عثمان بن عفان اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچایا اور ضعافۂ مسلمین کو بشارت سنائی سب نے بری اتفاق یہ جواب دیا کہ اس سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تم اگر چاہو تو تنہا طواف کر سکتے ہو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی طواف نہ کروں گا قریش یہ سن کر خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان کو روک لیا حضرت عثمان وہاں روک لیے گئے اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے بیت رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور یہ فرمایا کہ جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لوں گا یہاں سے حرکت نہ کروں گا اور وہیں کیکر کے درخت کے نیچے جس کے سائے میں فروکش تھے بیت لینی شروع کر دی کہ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد و کتال کریں گے مر جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں سب سے پہلے ابو سینان اسدی نے بیت کی موجم تبرانی میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب بیت کے لیے بلایا تو سب سے پہلے ابو سنان رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پہ پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ بیت کے لیے ہاتھ بڑھائیے آپ نے فرمایا کس چیز پر بیت کرتا ہے ابو سنان نے کہا اس چیز پر جو میرے دل میں ہے آپ نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے ابو سنان نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ ہے کہ اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں جب تک اللہ حضل آپ کو غلبہ نصیب فرمائے یا اس راہ میں مارا جاؤں آپ نے ان کو بیت فرمایا اور اسی پر سب نے بیت کی صحیح مسلم میں ہے کہ سلما بن اقوا نے تین مرتبہ بیت کی ابتدا میں اور درمیان میں اور اخیر میں اور جب بیت سے فارغ ہوئے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ بیت عثمان کی جانب سے ہے داہنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا اور بائیں ہاتھ حضرت عثمان کی جانب سے تھا حضرت عثمان اس واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا اس بیت کو بیت الرضوان کہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا ہے یعنی تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جس وقت کہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیت کر رہے تھے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اخلاص جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے بس اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص سکینت اور تمانیت کو اتار دیا اور انعام میں ان کو قریبی فتح عطا فرمائی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی غنیمتوں کو لیں گے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی قریش کو جب اس بیت کا علم ہوا تو مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے اور صلح کے لیے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا قبیل خزاں اگرچہ ہنوز مشرف با اسلام نہ ہوا تھا لیکن ہمیشہ سے آپ کا حلیف اور خیر خواہ اور رازدار تھا مشرقین مکہ آپ کے خلاف جو سازشیں کرتے اس سے آپ کو مطلع کیا کرتا تھا اس قبیلے کے سردار ادیل بن ورقہ قبیلہ خزاں کے چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عارض کیا کہ قریش نے نواحی حدیبیہ میں پانی کے بڑے بڑے چشموں پر آپ کے مقابلے کے لیے لشکر عظیم جمع کیا ہے کہ آپ کو کسی طرح مکہ میں داخل نہ ہونے دیں اور دودھ والی اونٹنیاں ان کے ساتھ ہیں یعنی طویل قیام کا ارادہ ہے کھاتے پیتے رہیں اور مقابلے کے لیے ڈٹے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم فقط عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں لڑائی نے قریش کو نہایت کمزور کر دیا ہے اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت صلح کی مقرر کر دوں اس مدت میں ایک دوسرے سے کوئی نہ تعرض کرے اور مجھ کو اور عرب کو چھوڑ دیں اگر اللہ کے فضل سے غالب ہوا تو وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں اور فی الحال چند روز کے لیے تم کو آرام ملے گا اور اگر بالفرض عرب غالب آئے تو تمہاری تمنا پوری ہوگی لیکن میں تم سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا اور اس دین کے ظہور اور غلبہ فتح اور نصرت کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اور اگر وہ اس بات کو نہ مانیں تو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ضرور ان سے جہاد و قتال کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے بھدیل آپ کے پاس سے اٹھ کر قریش کے پاس گئے اور یہ کہا میں اس شخص کے پاس سے ایک بات سن کر آیا ہوں اگر چاہو تو تم پر پیش کروں جو احمق اور نادان تھے انہوں نے یہ کہا ہمیں ضرورت نہیں ہمیں ان کی کوئی بات سننا نہیں مگر جو ان میں زیر آئے اور سمجھدار تھے انہوں نے کہا ہاں بیان کرو بدیل نے کہا تم لوگ جلد باز ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں قریش نے کہا بے شک وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے بن مسعود نے اٹھ کر کہا اے قوم کیا میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے اور تم میرے لیے بمنزلہ اولاد کے نہیں لوگوں نے کہا بے شک کیوں نہیں اور وہاں نے کہا اس شخص نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بھلائی اور بہتری کی بات کہی ہے میرے نزدیک اس کو ضرور قبول کر لینا چاہیے اور مجھ کو اجازت دو کہ میں محمد سے مل کر اس بارے میں گفتگو کروں لوگوں نے کہا بہتر ہے اور وہ نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ جو بدیل سے فرما چکے تھے بعد ازاں عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی حسن عقیدت اور صدق اخلاص کا ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جو اس سے پیشتر کبھی نہیں دیکھا تھا وہ یہ کہ جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس حکم کو بجا لاؤں جب کبھی آپ کے دہن مبارک سے تھوک نکلتا ہے تو وہ زمین پر گرنے نہیں پاتا ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں جب آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کے غسالۂ وضو پر بھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے قریب ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں آپ کے جسم سے کوئی بال گرنے نہیں پاتا تھا کہ فوراً اس کو لے لیتے ہیں جب آپ کلام فرماتے ہیں تو ایک سناٹا ہو جاتا ہے گویا کہ ہر شخص سراپا گوشت بنا ہوا ہے کسی کی مجال نہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکے گویا کہ بے زبان حال یا عروہ کی اس بدگمانی کا جواب تھا جو اس نے ابتداء میں آپ کے جانثاروں کے متعلق ظاہر کی تھی کہ اگر قریش کو غلبہ ہوا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہ اخلاص و عقیدت محبت و عظمت کا حیرت انگیز منظر عروہ کی حضرات صحابہ کے ساتھ بدگمانی کا شافی اور کافی جواب تھا کہ جن کی شیفتگی اور وارفتگی اور محبت و عقیدت کا یہ حال ہو بھلا وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں اوروا جب آپ کے پاس سے واپس ہوئے تو قریش سے جا کر کہا اے قوم واللہ میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر خدا کی قسم عقیدت و محبت تعظیم و اجلال کا یہ عجیب و غریب منظر کہیں نہیں دیکھا یہ منظر نہ آپ سے پہلے دیکھا گیا اور نہ آپ کے بعد ممکن ہے آپ خاتم الانبیاء تھے عقیدت و محبت کا یہ حیرت انگیز منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ایک روایت میں ہے کہ عروہ نے کہا اے قوم میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا مگر محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا وہ بادشاہ نہیں معلوم ہوتے عروا نے صاف طور سے تو نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں مگر اشارتاً یہ بتلا دیا کہ یہ شان بادشاہوں کی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہوتی ہے پروا کی یہ گفتگو سن کر حبشیوں کے سردار حلیث بن علقمہ کینانی نے کہا مجھ کو اجازت دو کہ میں آپ سے مل کر آؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیث کو دور سے آتے دیکھ کر یہ فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں حلیث قربانی کی اونٹوں کو کھڑا دیکھ کر راستے ہی سے واپس ہو گیا اور جا کر قریش سے یہ کہا قسم ہے رب کعبہ کی یہ لوگ تو فقط عمرہ کرنے آئے ہیں ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکا جا سکتا قریش نے کہا بیٹھ جا تو تو جنگلی آدمی ہے سمجھتا بوجھتا نہیں حلیث کو غصہ آ گیا اور کہا ایک گروہ قریش خدا کی قسم ہم نے تم سے اس کا عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے اس کو بیت اللہ سے روکا جائے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں حلیث کی جان ہے اگر تم محمد کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے تو میں تمام حبشیوں کو لے کر تم سے یکلقت علیحدہ ہو جاؤں گا قریش نے کہا اچھا آپ خفا نہ ہوں بیٹھیے ذرا ہم غور کر لیں بعد بادام مجمع میں سے مکرس بن حفظ اٹھا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ہو کر آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرس کو آتے دیکھ کر فرمایا یہ آدمی برا ہے حدیبیہ کے زمانے قیام میں ایک مرتبہ مکرز نے پچاس آدمیوں کو لے کر شب خون مارنے کا ارادہ کیا صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور مکرز فرار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا مکرز آپ سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں قریش کی طرف سے سہیل بن عمر صلح کرنے کے لیے پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے دیکھ کر صحابہ سے فرمایا قدسمن امریکم یعنی تمہارا معاملہ کچھ آسان ہو گیا اور یہ فرمایا کہ قریش اب صلح کی طرف مائل ہو گئے ہیں اس شخص کو صلح کے لیے بھیجا ہے سہیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح اور شرائط صلح پر گفتگو ہوتی رہی جب شرائط صلح طے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر معاہدہ کا حکم دیا اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا عرب کا قدیم دستور یہ تھا کہ سرنامہ پر بسمک اللہمہ لکھا کرتے تھے اس بنا پر سہیل نے کہا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتا قدیم دستور کے مطابق بسمکہ کا لکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہی لکھو اور فرمایا کہ یہ لکھو حاضہ ما کاذہ علیہ محمد رسول اللہ سہیل نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو پھر نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے لڑتے بجائے محمد الرسول اللہ کے محمد بن عبداللہ لکھئے آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم میری تکذیب کرو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ الفاظ مٹا کر ان کی خواہش کے مطابق خالی میرا نام لکھ دو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہرگز آپ کا نام نہ مٹاؤں گا آپ نے فرمایا اچھا وہ جگہ دکھلاؤ جہاں تم نے لفظ رسول اللہ لکھا ہے حضرت علی نے انگلی رکھ کر وہ جگہ بتلائی آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا شرائط صلیح حزب زیل تھیں نمبر ایک دس سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی نمبر دو قریش میں جو شخص اپنے ولی اور آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا وہ واپس کر دیا جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو کر جائے نمبر تین اور جو شخص مسلمانوں میں سے مدینے سے مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہ دیا جائے گا نمبر چار اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہ اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا نمبر پانچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس ہو جائیں مکہ میں داخل نہ ہوں سال آئندہ صرف تین دن مکہ میں رہ کر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہوں اور تلواریں بھی نیام یا غلاف میں ہوں نمبر چھ قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں چنانچہ بنو خزاں آپ کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں شریک ہو گئے بنو خزاں آپ کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے اور بنو بکر قریش کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے سلو نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ با بزنجیر قید سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو پہلے سے مشرف با اسلام ہو چکے تھے اور کفار مکہ طرح طرح سے ان کو ایزائیں پہنچا رہے تھے سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے کہ جو عہد نامہ کے مطابق واپس ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو سلو نامہ پورا لکھا نہیں گیا یعنی لکھے جانے اور دستخط ہو جانے کے بعد سے اس پر عمل شروع ہونا چاہیے آپ نے بار بار سہیل سے کہا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے مگر سہیل نے نہیں مانا بالآخر آپ نے ابو جندل کو سہیل کے حوالے کر دیا مشرقین مکہ نے ابو جندل کو طرح طرح سے ستایا تھا اس لیے ابو جندل نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا افسوس اے گروہ اسلام میں کافروں کے حوالے کیا جا رہا ہوں رسول اللہ نے یہ سن کر ابو جندل کو تسلی دی اور یہ فرمایا یا ابا جندل الفر و تصب لا نقدر وإن اللہ جائر لک فرجم و یعنی اے ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو ہم خلاف عہد کرنا پسند نہیں کرتے اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری نجات کی کوئی صورت نکالے گا مگر عام مسلمانوں کو ان کی واپسی شاق گزری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمر نے کہا کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں آپ نے فرمایا بے شک حضرت عمر نے کہا تو پھر یہ ذلت کیوں گوارہ کریں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول اور برحق نبی ہوں اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا اور وہ میرا معین اور مددگار ہے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا تواب کریں گے آپ نے فرمایا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال تواب کریں گے بعد بادزاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر ان سے بھی یہی گفتگو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بلف وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا تھا حضرت عمر فرماتے ہیں بعد میں اپنی اس گستاخی پر بہت نادم ہوا صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شرط پر کیسے صلح کی جائے کہ ہم میں سے جو ان کی طرف چلا جائے تو اس کو واپس نہ کیا جائے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جوشس ہم میں کا ان میں جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان میں سے جو شخص مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا تو اگرچہ عزلو معاہدہ واپس کر دیا جائے گا لیکن گھبرانے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ قریب ہی اس کے لیے نجات کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا علاوہ عظیم بحمد اللہ ایسی صورت پیش بھی نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ گیا ہو الغرض ان شرائط کے ساتھ صلح نامہ مکمل ہو گیا اور فریقین کے دستخط ہو گئے تکمیل صلح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی کرنے اور سر منڈانے کا حکم دیا صحابہ کرام ان شرائط صلح سے اس قدر مغموم اور شکستہ خاطر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار حکم دیا مگر ایک شخص بھی نہ اٹھا جب آپ نے یہ دیکھا تو ام سلمہ رضی اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور بطور شکایت یہ واقعہ بیان فرمایا ام المنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ صلح مسلمانوں پر بہت شاخ گزری ہے جس کی وجہ سے افسردہ دل اور شکستہ خاطر ہیں اس وجہ سے تعمیر ارشاد نہیں کر سکے آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں باہر تشریف لے جائیے اور قربانی کر کے سر منڈائیے یہ خود بخود آپ کی اتباع کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کر دی تقریباً دو ہفتے قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادیبیہ سے واپس ہوئے جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین پہنچے تو سورہ فتح نازل ہوئی انا فتح نہ لکفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ان نا فتح نہ فتح سنائی صحابہ اس صلح کو اپنی شکست سمجھے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا سن کر اذرا تعجب آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ فتح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک یہ عظیم الشان فتح ہے امام زہری فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ایک ایسی عظیم الشان فتح تھی کہ اس سے قبل اس شان کی فتح نصیب نہیں ہوئی آپس کی لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل جل نہیں سکتے تھے صلح کی وجہ سے لڑائی ختم ہوئی اور امن قائم ہوا اور جو لوگ اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے وہ علانیہ طور پر احکام اسلام بجا لانے لگے آپس کی منافرت اور کشیدگی دور ہوئی بات چیت کا موقع ملا مسائل اسلامیہ پر گفتگو اور مناظرے کی نوبت آئی قرآن کریم کو سنا جس کا اثر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ ابتدائے باسط سے لے کر اس وقت تک اتنے مسلمان نہ ہوئے تھے اسلام تو مکاری میں اخلاق اور محاسن اعمال کا مادن اور سرچشمہ اور تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ تھا ہی لیکن حضرات صحابہ کرام بھی فضائل و فوازل محاسن و شمائل کی زندہ تصویر تھے اب تک عناد اور منافرت اور بغض اور عداوت کی آنکھیں ان کے ادراک سے مانع بنی اب صلح کی وجہ سے عناد اور منافرت کا پردہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹا تو اسلام کی دل فریب تصویروں نے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا صلح سے پیشتر کفار مکہ ولاکل لائشرون کا مصداق تھے اس لیے اسلام اور مسلمانوں کا نور ان سے پوشیدہ اور چھپا ہوا تھا صلح کی وجہ سے جب عداوت اور منافرت دلوں سے دور ہوئی تو اب ذی شعور بنے اور حقانی لوگوں کی پیشانی کا نور ان کو نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرقین کی قید و بند سے بھاگ کر مدینہ پہنچے قریش نے فورن دو آدمی ان کے لیے پیچھے روانہ کیے آپ نے عزروِ معاہدہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیا اور ابو بصیر سے فرمایا کہ میں خلاف عہد نہیں کر سکتا بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ کو مشرقین کی طرف واپسی کیے دیتے ہیں جو مجھ کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور طرح طرح سے مجھ کو ستاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھو عنقریب اللہ تعالیٰ نجات کی صورت پیدا فرمائے گا یہ دونوں آدمی ابو بصیر کو لے کر روانہ ہوئے جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو دم لینے کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور جو کھجوریں ساتھ تھی وہ کھانے لگے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے اس نے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا ہاں خدا کی قسم یہ نہایت عمدہ تلوار ہے بارہا میں اس کو آزما چکا ہوں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا ذرا مجھ کو بھی دکھلاؤ اس شخص نے تلوار ابو بصیر کو دے دی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورن ہی اس پر ایک وار کیا جس سے وہ تو ٹھنڈا ہو گیا دوسرا شخص کی واقعہ دیکھتے ہی فوراً بھاگا اور سیدھا مدینے پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا ساتھی تو مارا گیا اور میں بھی اب مارا جانے والا ہوں اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عہد کو پورا کیا آپ تو مجھ کو ان کے حوالے فرما چکے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سے نجات دی یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں مکہ واپس چلا جاؤں تو یہ لوگ مجھ کو دین اسلام سے پھر جانے پر مجبور کریں گے یہ جو کچھ میں نے کیا وہ فقط اس لیے کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنگ کر سکتا ہے اگر کوئی اس کا مددگار ہو ابو بصیر سمجھ گئے کہ اگر میں یہاں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پھر کفار کے حوالہ کر دیں گے اس لیے مدینہ سے نکل کر ساحل بہر پر جا کر ٹھہر گئے جس راستے سے قریش کے کاروان تجارت شام کو آتے تھے مکہ کے بےکس اور بے بس مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا تو چھپ چھپ کر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے لگے اور سہیل بھی نامر کے بیٹے ابو جندل بھی وہیں پہنچ گئے اس طرح ستر آدمیوں کا ایک جتھا وہاں جمع ہو گیا قریش کا جو قافلہ وہاں سے گزرتا اس سے تعرض کرتے اور جو مال غنیمت ان سے حاصل ہوتا اس سے گزر اوقات کرتے قریش نے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجے کہ ہم آپ کو اللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ابو وسیر اور ان کی جماعت کو مدینہ بلا لیں اور جو شخص ہم میں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا ہم اس سے کوئی تعرض نہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والا نامہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوا کر روانہ کیا جس وقت آپ کا نامہ پہنچا اس وقت ابو بصیر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ کا نامہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا پڑھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے تھے یہاں تک کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بحق تسلیم ہوئے اور والا نامہ ان کے سینے پر تھا ابو جندل بن سہیل نے ابو بصیر کی تجہیز و تکفین کی اور اسی جگہ ان کو دفن کیا اور قریب میں ایک مسجد بنوائی اور بعد ابو جندل اپنے تمام رفقا کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے سہیل بن عامر کو جب اس شخص کے قتل کی خبر پہنچی جس کو ابو بصیر نے قتل کیا تھا وہ شخص سہیل کے قبیلے کا تھا سہیل نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دیت کا مطالبہ کرے ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دیت کا مطالبہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ نے اپنا عہد پورا کیا اور ابو بصیر کو تمہارے قاصد کے حوالے کر دیا اور ابو بصیر نے آپ کے حکم سے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ از خود قتل کیا اور اس دیت کا مطالبہ ابو بصیر کے خاندان اور قبیلے سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابو بصیر ان کے دین پر نہیں تھا معاہدے کے بعد جو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزلو معاہدہ واپس کر دیا بعد چندے کچھ مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اہل مکہ نے عزلو معاہدہ ان کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن اللہ تعالی نے بذریعہ وہی ان کی واپسی پر منع فرما دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ واپسی کی شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی عورتیں اس شرط میں داخل نہ تھیں چنانچہ بعض روایتوں میں یہ لفظ ہیں لا یاتی ہی رجلن. نہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی مرد مگر آپ اس کو واپس فرمائیں گے اور ظاہر ہے کہ رجل کا لفظ جس کے معنی مرد کے ہیں وہ عورتوں کو کیسے شامل ہو سکتا ہے مشرقین مکہ عورتوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے انکار فرمایا اور خاص اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی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 لَا هُنَنٌ حِنٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا مَن آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 تم <مؤمنون> یعنی اے ایمان والو جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان کر لو کہ کس لیے ہجرت کر کے آئی ہیں بس اگر امتحان کر کے تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعہ میں مومن ہیں تو پھر ان کو کافروں کی طرف واپس مت کرو یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں اور ان کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ ان کو ادا کرو اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان مہاجر عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور اے مسلمانوں تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو اور طلب کر لو کافروں سے جو تم نے خرچ کیا ہے اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت کافروں کی طرف چلی جائے پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیبیاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو جتنا مہر انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کی برابر ان کو دے دو اور ڈرو اس خدا سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس کے بعد کفار بھی خاموش ہو گئے اور عورتوں کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا